عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتغضعون أخرجه أبو داود وصحهه الدار قتني وأصله في مسلم هي حديث باب و نواقد الو کی پڑھی گئی ہے حدیث نمبر باسٹھ سکسٹی ٹو پیج نمبر ستاسی ایٹی سیون یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس باب کا عنوان ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان اس میں اس باب میں مختلف طرح کی حدیثیں لائی گئی ہیں مثال کے طور پر نیند کہ نیند ناقض وضو ہے یا نہیں ہے اس پر بحث کی گئی ہے اسی طرح سے عورتوں کے تعلق سے کہ جو ان کے خاص خون آتے ہیں اس تعلق سے حدیث ہے نیز شہوت کے وقت مرد کی شرمگاہ سے جو خاص قسم کا پانی نکلتا ہے منی کے علاوہ جسے مدی کہا جاتا ہے اس کا بیان ہے اسی طرح سے عورتوں کو وضو کی حالت میں چھونے یا یعنی بیوی بی مراد ہے اس سے بیوی بی کو بوسا دینے یا بیوی بی کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے نیز نماز کی حالت میں یا وضو کی حالت میں محسوس ہو کہ کوئی چیز جو ہے خارج ہو گئی نکل گئی شک ہے شک و شبہ ایسا ہو اس چیز کا بیان ہے اسی طرح سے آدمی کا اپنی شرمگاہ کو چھو لینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے اس سلسلے میں بعض دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں اسی طرح سے قے ناقد وضو ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے کسی کو نقصیر کے ذریعے سے نقصیر کی وجہ سے ناک سے خون بہ جاتا ہے اسی طرح سے آخر میں کچھ بات جو ہے گوشت کھانے خاص کر کے اونٹ کے گوشت کے کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے میت کو غسلے دینے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں یہ ساری باتیں ہیں جو اس باب میں ذکر کی جائیں گی پہلی حدیث جو پیش کی گئی آپ لوگوں کے سامنے وہ نیند کے تعلق سے ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء عشا کی نماز کا انتظار کرتے تھے اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا فرمایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے سوائے عشاء کے کہ اگر عشاء کی نماز کو تاریخ تاخیر سے ادا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے چنانچہ صاحب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے انتظار کیا کرتے تھے اور انتظار اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے ان کے سر جھک جایا کرتے تھے ان کے سر جھک جاتے تھے یعنی ان کے سر اور تھوڑیاں جا کر کے سینے میں اس طرح سے لگ جاتی تھی اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے ان کی ناک سے آواز بھی نکلنے لگتی تھی یعنی گہری نیند جسے کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے جب گہری نیند ہوتی ہے تب اناک سے آواز پیدا ہوتی ہے پھر کیا ہوتا تھا پھر وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اقامت کہی جاتی تھی تو پھر وہ اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی نیند بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے بیٹھے اگر نیند آ جاتی ہے اور گہری نیند بھی کہہ لیجئے کہ اگر گہری نیند ہوگی تبھی ناک سے آواز پیدا ہوگی تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا اس طرح کی نیند سے کیونکہ صاحب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس نیند کے بعد وضو نہیں کرتے تھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو اس مسئلے میں کہ نیند ناقض وضو ہے یا نہیں ہے علماء کے درمیان اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی بھی نیند ہلکی سی بھی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا چاہے لیٹ کر کے سو جائے آدمی تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ اگر بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے ہوئے بغیر چتلیٹے ہوئے اگر کسی کو اس طرح کی نیند آ جاتی ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اس سے پہلے آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حدیث نمبر 56 ہے ففٹی پچھلے بار میں حدیث پڑھی گئی ہے جہاں موزے کے پر مسا کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں ہے کہ اللہ ولاکن من غائط و بول و نومن لیکن موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں اگر وضو کرنا پڑے تو پیشاب پاخانے کی وجہ سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو ٹوٹتا ہے اس پر اس کی وجہ سے موزے پر مسح کر سکتے ہیں اسی طرح سے نیند کی وجہ سے پر مسا کر سکتے توڑ دے گی اس حدیث کی بنیاد پر جو پہلے گزر چکی اور یہاں پر جو حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ اکرام سو جاتے تھے بیٹھے بیٹھے سوتے تھے یہاں تک کے ان, کے ناک سے ان کی ناکوں سے آواز آنے لگتی تھی اس کے باوجود بھی وہ وضو نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیند کو ناقض وزو بتایا ہے وہ, وہ نیند مراد ہے اس سے کہ اتنی گہری نیند اور لیٹ کر کے یا ٹیک لگا کر کے گہری نیند آ جائے جس سے آدمی کو جو ہے کچھ ہوش و حواس نہ رہے کچھ پتا نہ چل سکے کہ یہ اس کی ہوا خارج ہوئی یا وزو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا تو اس طرح کی نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا البتہ بیٹھے بیٹھے وضو کے ٹوٹنے کا امکان کم ہوتا ہے جبکہ آدمی ٹیک لگائے ہوئے نہ ہو تو مسئلہ में میں آ گیا ایک حدیث اور آگے آئے گی اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی میں یہاں پر کر دوں کہ enfin okay. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکا اسمناما فلی تو آنکھ یہ ہوا خارج ہونے کی جگہ کے لیے بندھن ہے آنکھ کیا ہے ہوا خارج ہونے کی جگہ کے لیے یہ کیا ہے بندھن ہے جو شخص سو جاتا ہے جس کی آنکھ سو جاتی ہے تو وہ بندھن ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو جو شخص سو جائے وہ وضو کرے تو یہ حدیث ہمیں یہ بات اس بات اس حدیث سے وضاحت ہو جاتی ہے وضاحت کیسے ہو جاتی ہے کہ جب آدمی لیٹتا ہے چت لیٹتا ہے سونے کے لیے جیسے سوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نہیں بیٹھ چیت لیٹتا ہے یا اسی طرح سے ٹیک لگا کر کے اطمینان سے اس طرح سے ایسے سوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھ کو ہوا خارج ہونے کے لیے کی جگہ کے لیے بندھن بتایا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ است ل تو یہ بندن جو ہے اس طرح پر سونے کی وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے جس سے ہوا خارج کا, ہونے کا امکار ہوتا ہے اصل میں بذات خود نیند جو ہے یہ وضو کو توڑنے والی چیز نہیں ہے بذات خود نیند یہ وضو کو توڑنے والی نہیں ہے بلکہ نیند کی وجہ سے ہوا کے خارج ہونے کا وضو کے ٹوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جو شخص یہ آئن جو آنکھ جو ہے یہ بندھن ہے تو جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو بندھن کیا ہوگی ہاں ڈھیلی پڑ جائے گی تو جب بندھن ڈھیلی پڑ جائے گی تو ہوا کے خارج ہونے کا امکان ہے اسی وجہ سے ان لوگوں کا خیال یہ دوسری جو یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے ابھی کہ صحابہ اکرام بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کو نیند آ جایا کرتی تھی اور ان کے سر جو ہے جھک جایا کرتے تھے تو اس حدیث سے جو ابھی پیش کی گئی ہے کہ آنکھ جو ہے بندھن ہے اس حدیث سے دونوں حدیثوں کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر اس طور پر آدمی سوئے کہ اس کی اس کا بندھن ڈھیلا پڑ جائے چت لیٹ جائے یا خوب اچھی طرح سے ٹیک لگا کر کے سو جائے تو اس میں بندھن کے ڈھیلے پڑنے کا اور ہوا کے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے اس وجہ سے اس طرح پر نیند جو ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا البتہ اگر بیٹھے بیٹھے اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے سر جھک جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ بندھن بیٹھنے کی وجہ سے ڈھیلا نہیں پڑتا ہے اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اگر اس طرح کی نیند کو ہم ناقض وضو مانیں گے یا وضو کرنے کی شرط لگائیں گے تو گویا کے صاحب اکرام پر گویا کہ ایک اعتراض ہو جائے گا کہ ان, ان کو نیند آ جاتی تھی بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے پھر بھی وضو نہیں کرتے تھے تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے گہری نیند بھی آ جائے تو اس میں وضو کے ہوا کے خارج ہونے کا امکان نہیں ہوتا ہے اس لیے صاحب اقرام وضو نہیں کیا کرتے تھے البتہ اگر چٹ لیٹ کر کے کوئی سو جائے تو یہ اس سے امکان ہوتا ہے کہ وزو ٹوٹ جائے وضو ٹوٹ گیا ہوگا یا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا کے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے اس لیے ایسی نیند سے آدمی کو وضو کرنا چاہیے اور ایسی نیند کی وجہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے اور آدمی کو وضو کرنا پڑے گا نیند بذات خود لاک وضو نہیں ہے بات سمجھ میں آ کوئی سوال جی جی اصل میں ایک تو ٹیک لگانے کی بات ہے دوسری جو حدیث بندھن والی حدیث کے آنکھ جو ہے یہ بندھن ہے تو اس حدیث کی روشنی میں ایک دو سیکنڈ سے وہ نہیں ہوتا ایک دو سیکنڈ تو بہت معمولی ہے ایک دو سیکنڈ بہت معمولی ہے کیونکہ اس میں امکان کم ہوتا ہے ابتہ گہری نیند آگئی ٹیک لگا کر کے سویا ہے یا چیت لیٹا ہے تو ایسی صورت میں ہوا کے خارج ہونے کا امکان ہے اصل میں ہوا کے خارج ہونے ہی کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کی بات کہی گئی چلے یہ نیند کے تعلق سے بات واضح ہو گئی اب بہت اکثر اکثر ایسا ہوتا ہے جمعہ کے دن بیٹھے بیٹھے آدمی کو نیند آ جاتی ہے ہاں یا نماز کا انتظار کر رہے ہیں بہت تھکا ہوا ہے آدمی اور عشاء کی نماز کے لیے آیا نماز تاخیر سے ہو رہی ہے تو آدمی کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ لیٹ کر کے کوئی سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگلی حدیث عائشہ ردی اللہ تعالی عنہ کالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيظ فإذا أقبلت حيظتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه یہاں پر عورتوں کا ایک مخصوص مسئلہ ہے اصل میں عورتیں جن خون خونوں سے دو چار ہوتی ہیں وہ تین طرح کا خون ہوتا ہے ایک تو منتھلی جو عورتوں کو خون آتا ہے جسے حیض کا نام دیا جاتا ہے ایم سی لوگ کہتے ہیں مختصر طور پر تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے وضو اور غسل سب ختم ہو جاتا ہے دوسرا جو خون ہوتا ہے وہ ولادت کے بعد آتا ہے ولادت کے بعد ڈیلیوری کے بعد جو ہے خون آتا ہے کم و بیش تقریباً چالیس دن زیادہ سے زیادہ رہتا ہے کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے اس خون سے بھی ہاں وضو اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک تیسری قسم تیسرے قسم کا خون ہے وہ خون استحاظہ کہا جاتا ہے اس کو استحاظہ اس کو کہا جاتا ہے اور جس عورت کو یہ خون آتا ہے اسے مستحذہ کہا جاتا ہے تو اس خون سے غسل باقی رہتا ہے آدمی کو غسل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں اسی کا بیان ہے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ خاتون فاطمہ بنتے ابھی خبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور فرمایا کہ میں استحاظہ والی عورت ہوں یا وہ عورت ہوں جسے خون استحاظہ آ رہا ہے یہاں پر ایک بات اور بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے یا فکر کرنے کی غور کرنے کی بات ہے کہ دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں اور خاص کر کے جس میں حلال حرام کا مسئلہ ہو فرض کا مسئلہ ہو آہ اہم مسئلہ ہو تو اس میں خواتین کو بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے وہ ڈائریکٹ کسی عالم دین سے پوچھ لے اگر کوئی ذریعہ نہ ہو یا اپنے شوہروں کے ذریعے سے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں محرم کے ذریعے سے وہ مسئلہ دریافت کر لیں خاموش نہ رہیں کیونکہ خاموش رہیں گی اور مسئلہ دریافت نہیں کریں گی اور جو ہے اس طرح کے مسائل اگر آئیں اور اس میں خاموشی اختیار کریں تو سمجھیں گے اپنے آپ کو ناپاک ہی سمجھیں گی اور نماز نہیں پڑھے گی تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز فرض ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے یہ مسئلہ ہے اور اسی طرح سے ایک مسئلہ ڈیلیوری کے بعد جو ہے خون کا مسئلہ آتا ہے استحاضہ کا مسئلہ وہ اس کا نفاس کا مسئلہ آتا ہے جسے خون نفاس کہتے ہیں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چالیس دنوں تک جو ہے نماز معاف ہے بالکل سے جبکہ بعض بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو چالیس دن سے پہلے ہی پچیس دن میں بیس دن میں پندرہ دن میں تیس دن میں پاک ہو جاتی ہے ان کا خون بند ہو جاتا ہے تو اصل میں چالیس دن مقرر نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں خون کا آنا بند ہو جائے تو پاک ہی ہو جاتی ہے تو چالیس دن تک ایسا نہیں ہے کہ چالیس دن تک ہی عورتیں جو ہے وہ انتظار کریں گی اور نماز وغیرہ سے اور روزے سے باز رہیں گی ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے بھی عورتیں پاک ہو جاتی ہیں اور ایسا ہے اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے تو وہ خاتون آئیں انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کیا اور حیا ان کو نہیں مانے ہوئی کہ یہ مسئلہ پوچھے دین کے معاملے میں کوئی بعض عورتیں آتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیش کرتے ان اللہ, لا استحیم من الحق اللہ تبارک و تعالی حق بعض سے شرم محسوس نہیں کرتا ہے تو یہ بات پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مسائل پوچھ لیا کرتی تھی اور بعض عورتیں ایسی ہوتی تھی جو صحابیات اور ازواج متحرات کے ذریعے سے اپنے شوہروں کے ذریعے سے پوچھتی تھی بہرحال فاطمہ بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح سے عورت ہوں کہ ایسی عورت ہوں کہ جسے خون استحاظ آ چکا ہے اور میں اس کا شکار ہو چکی ہوں تو فلا فلا میں پاک ہی نہیں ہو پاتی ہوں یعنی برابر اور خون استحاظہ ایک اصل میں رگ ہوتی ہے جس کی وجہ جس کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خون جاری ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے برابر چلتا رہتا ہے یہ برابر جاری رہتا ہے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں میں کیا کروں افا اداش سلاح افاس کیا میں نماز کو چھوڑ دوں انہوں نے یہ مسئلہ دریافت کیا پوچھا کہ بھئی ہو سکتا ہے جس طرح سے خیض کا خون آنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ نماز چھوڑ جاتی ہے نماز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے اسی طرح سے اس حالت میں بھی کیا میں نماز کو چھوڑ دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان نماز علی کا ارکن ان یہ ایک رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے جسے کیا کہتے ہیں آدل یا آدر کہتے ہیں اس رگ کی پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خون جاری ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نماز نہ چھوڑو ول ہیب یہ حیب نہیں ہے. اس کا خون نہیں ہے. اس کا خون کالا اور بدبودار ہوتا ہے یہ خون اس طرح سے نہیں ہوتا عام خون کی طرح سے ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑو نماز پڑھتی رہو کیسے نماز پڑھیں گے اس کا بیان کیا کہتے ہیں دوسری آگے جو ہے اس کی وضاحت ہے تھوڑی سی کہ تم کل صلاح کہ اگر یہ خون پیش آ جائے تو ہر نماز کے لیے وضو کرو تم اس لیے کہ بتانا کیا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خون کے جاری ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن چونکہ برابر جاری رہتا ہے اس لیے اب نماز کے وقت کیا کرے تو نماز کے وقت وضو کر لے اور وضو کر کے نماز ادا کر لے لیکن یہ وضو دوسری نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا لکل صلاح کا لفظ آگے بیان آ رہا ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیضا اکبل خیتو کی فدائی کہ دیکھیں یہ خون جو جاری ہوا ہے یہ حیض کا خون نہیں ہے یہ استحاظہ کا خون ہے البتہ جب تمہارا حیض آ جائے یعنی جو وقت تمہارا مقرر ہے ہر عورت ہر, ہر عورت کا ایک مخ, مخ, خاص وقت ہوتا ہے مہینے کی کس کس تاریخ تک آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا بتایا کہ جب تمہارا حیض آ جائے یا حیض کا دن پیریڈ کا وقت آ جائے تو تم نماز چھوڑو تم دم نماز ان اوقات میں یا ان دنوں میں نماز چھوڑ دو فائدہ ادبرد ہاں جب وہ کیا کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے تو فخر لیان کی دما تو تم خون کو دھو ڈالو یعنی غسل کر لو غسل کر کے پھر تم نماز پڑھو اور آگے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ تو صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے آگے صحیح بخاری کے اندر ایک لفظ اور ہے جس کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ تم لکل الصلاح پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کو بیماری کا یہ خون آ رہا ہو یا آ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ ناپاکی کی حالت میں ہے پندرہ دن آیا تو پندرہ دن ناپاکی کی حالت میں ہے وہ نہیں بلکہ یہ بیماری کا خون ہوتا ہے اور اس خون کی پہچان کچھ الگ ہوتی ہے. ہے اس کا خون الگ ہوتا ہے جب اس خون کے اس, یہ بیماری کا خون کبھی آئے تو عورت جو ہے نماز نہ چھوڑے بلکہ ہر ہر نماز کے لیے وضو کر کے ہے نماز پڑھتی رہے البتہ جب اس کے خاص اس کا خاص بیریڈ آئے تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دے بات واضح ہو گئی جی جی جی دیکھیں چونکہ یہ ایسا خون ہے سوال کیا انہوں نے کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے تو وضو کریں گے تو کیا, کیا کہتے ہیں جب نماز کا وقت یا وضو کرنے جائیں تو پھر اس وقت جو ہے پیڈ وغیرہ چینج کریں اور اس خون کو دھوئیں چونکہ یہ خون برابر جاری رہتا ہے کتنا دھوئیں گے اس لیے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے پیڑ لگا ہوا ہے کافی ہے ہاں البتہ وضو کرنا ضروری ہے وضو کر لیں اور ایک وقت میں یہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں اگر ظہر کے وقت میں وضو کیا ہے تو اس سے سنت بھی پڑھیں فرض بھی پڑھ لیں شخص میں وضو کیا ہے تو اس سے فطر بھی پڑھ لیں ہاں اس طرح سے کر سکتے ہیں فاطمہ بن طبی خبیش رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابیہ ہیں اور کئی ساری ہوا حدیثیں ان سے جو ہے مربی ہیں قبیل قریش اس سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ پہلے جو عبداللہ اللہ ابن جہاز کی زوجیت میں تھی اور انہوں نے ہی جرت پیش کی اگلی حدیث ہے گزرا دوسرا مسئلہ عورتوں کے تعلق سے گزرا تیسرا مسئلہ یہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر گرچے ذکر ہے مردوں کا لیکن عورت کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آئے گا اور اس کو خواتین بھی کیا کہتے ہیں خواتین بھی اپنے لیے کیا کہتے ہیں مسئلہ سمجھیں حدیث کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا مزی اصل میں اس پانی کو کہتے ہیں جو سفید چمکدار لیسدار ہوتا ہے ہاں سفید قطرہ ہوتا ہے جو شہوت کے وقت جب آدمی کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے شہوت پیدا ہوتی ہے ہاں بیوی کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتے وقت یا مطلب کچھ ہنسی مذاق کرتے وقت یا کبھی آدمی کے اندر جو ہے کچھ شہوت کی باتیں کچھ سوچ کر کے کچھ ایسی چیز شہوت پیدا ہوتی آدمی کے اندر اور آدمی کے ایک خاص شرمگاہ کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے تو خاص قسم کا ایک قطرہ سفید نکلتا ہے ہاں اسی کو مذی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ یہ شکایت تھی اس طرح کی یا یہ چیز میرے اندر زیادہ تھی کہ یہ چیز پیدا ہو جاتی تھی یہ چیز نکل آتی تھی تو میں نے مقداد ابن السود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کے سلسلے میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا حکم ہے وضو کرنا پڑے گا کہ غسل کرنا پڑے گا کہ وضو باتیں رہے گا کیا کریں کیوں انہوں نے حکم دیا شارحین نے اور بتایا کہ حضرت نہیں پوچھا بلکہ ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیے مسئلہ پوچھ کر کے آئیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ایسا ہوا ایسی حالت پیش آئے تو کیا کریں تو اس میں ہے کہ فی ہل اس میں کیا کہتے ہیں وضو ہے تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ قطرہ کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ یہ چیز پیش آئے یہ قطرہ نکل جائے اور اس میں خیال یہ کرنا پڑے گا کہ ہر بار اس طرح سے کرنے سے جو ہے فوراً ہی نہیں یہ چیز نکل آتی ہے آدمی کو کیا کہتے ہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز نکل آئی ہے یا اگر آدمی کچھ ہسی مذاق بیوی بی کے ساتھ کرے یا کچھ ایسی چیز آدمی کو محسوس ہو تو وہ چیک کر لے دیکھ لے کہ ہاں یہ چیز پیش آئی ہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز پیش آئی ہے کہ نہیں اور عمر کا بھی فرق ہوتا ہے آدمی کا بھی فرق ہوتا ہے کسی کے اندر مطلب زیادہ تا, طاقت ہے قوت ہے گرمی ہے تو تھوڑی سی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں شہت آنے سے آ, تھوڑی سی بھی حرارت پیدا ہونے سے یہ چیز نکل آئے گی کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں آ, تھوڑا عمرے والا ہو گیا ہے زیادہ عمرے والا ہو گیا ہے تو یہ چیز ہو سکتا ہے اس کے اندر جلدی پیش نہ آئے حالات ہوتے ہیں کسی یا کمزوری کمزور اتنا آدمی ہے تو اس کے اندر یہ چیز تو پھر آل آدمی اس کو چیک کر لے کہ اس حالت میں یہ چیز پیش نکلی ہے کہ نہیں یہ مزی باہر آئی ہے کہ نہیں اگر باہر آئی ہے تو وضو ٹوٹے گا اور اگر نہیں آئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا مختصر سا معاملہ اگر رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا اگر دیر تک یہ معاملہ رہا یہ چیز برقرار رہی شہد برقرار رہی تو وضو ٹوٹ جائے گا ایک حدیث میں اور بھی ہے اس میں بات کیا ہے کہ آدمی جگہ کو دھو لو اس حدیث میں کیا ہے کہ آدمی اس جگہ کو دھو لے آدمی اس جگہ کو دھو لے اس حدیث میں کیا ہے دھونے کا ذکر نہیں اسی وجہ سے علماء نے اس مسئلے میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ قطرہ جو نکلتا ہے اگر دھو لے تو بہتر ہے ورنہ وہ قطرہ ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ کپڑا جگہ کو دھوئے گا آدمی صرف خاص جگہ کو دھوئے گا اور یہ چیز کپڑے میں بھی لگے گی تو کپڑا دھونے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے تو اس لیے ہے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے دھو لے ورنہ عموماً ہے آدمی درگزر ہی کرتا ہے کہ یہ چیز پیش آتی ہے تو آدمی وضو کر لیتا ہے جا کر کے اور پھر نماز پڑھ لیتا ہے آہ. تو یہ چیز جو ہے ناپاک نہیں ہے بہتر ہے کہ آدمی دھو لے اور دھو کر کے اور تبو تب کرے اس کے بعد نماز پڑھے عورتوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے عورتوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے اس قطرے کو غالباً جو ہے ودی کہا جاتا ہے اس کو مردوں کا جو نکلتا ہے اسے مدی کہا جاتا ہے اور عورتوں کا جو قطرہ نکلتا ہے اسے ودی کہا جاتا ہے واو دال یا ان کے ہاں بھی یہ چیز پیش آتی ہے ان کے یہاں یہ چیز پیش آتی ہے اگر کیا کہتے ہیں شوہر کے ساتھ اس طرح سے ہنسی مذاق کی وجہ سے اگر یہ چیز یہ قطرہ نکل آئے اور محسوس ہو جاتا ہے عورتوں کو تو وہ عورت اس عورت کا بھی اگر پہلے سے وضو ہے تو ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لے مسئلہ واضح ہو گیا جی جی حسل کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف یہ ہی لبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو ہے وضو کی وزو غسل کی ضرورت کب ہوگی جب آدمی کی منی خارج ہوگی یا عورت کی منی خارج ہوگی اور منی کی پہچان ہے کہ ہاں مائندافک ہوتا ہے وہ کود کر وہ چیز نکلتی ہے اور وہ چیز کیا کہتے ہیں گاڑھی ہوتی ہے آسہر آدمی جانتا ہے اسے. تو کیا کہتے ہیں یہ منی میں غسل غسل واجب ہوتا ہے اور مدی میں یا ودی میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے اگلی روایت ہے ولم اخرجه احمد وضعفه یہ حدیث کیا ہے حسن حدیث ہے رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بوسا دیا وضو کرنے کے بعد وضو کے پہلے کا مسئلہ نہیں ہے آگے بیان آئے گا اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کو بوسا دیا یا اپنی کسی زوجہ کو بوسا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل گئے وضو نہیں کیا یہاں اس حدیث کے پیش نظر علماء نے یہ مسئلہ پیش کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ عورت کو بوسا دے لینے سے وضو کے بعد بوسا دینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اور اسی مسئلے کو اسی حدیث کے پیش نظر علماء نے عورت کو چھونے کے با... کا مسئلہ بھی لا... پیش کیا ہے کہ عورت کو وضو کے بعد اگر کوئی شخص سے عورت کو چھو لے تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا یا بوسا دے لے تو اس کا وضو باقی رہے گا یا نہیں رہے گا تو اس مسئلے میں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ باقی تقریبا سب کے یہاں یہی ہے اور حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ بوسہ دے لینے سے یا عورت کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن شرط یاد رکھیں پہلی والی پہلی حدیث والی شرط ہے یاد رکھیں یہاں صرف بوسے کا بیان ہے صرف بوسے کا بیان ہے اور بوسہ لینے سے کیا کہتے ہیں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ آدمی کے اندر جو ہے وہ آدمی کی مزید باہر آ جائے اور شہوت کتنی زیادہ پیدا ہو جائے لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے اور قطرہ خارج ہوتا ہے تو وزر ٹوٹ جائے گا یا اصل کیا ہے اصل مزید کا نکلنا ہے لیکن چونکہ عام طور سے بوسا دے لینے سے جو ہے اور پھر اشخاص کا بھی فرق ہوتا ہے کسی کے اندر جلدی چیز پیدا ہوتی ہے کسی کے اندر دیر میں تو آدمی خیال رکھے اس کا کہ بوسا دے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اگر شہوت کی کیفیت پیدا ہو جائے مزید خارج ہو جائے تو اس کا وضو کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا تو یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول یعنی ہے یہ آدمی جو ہے آپ اس سے یہ میں یہ نہ نتیجہ نکالیں کہ وہ حدیث ہے اس میں اس, اس حدیث میں تو دوسری بات ہے کہ بوسا دے لیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور چاہے جو حالت ہو جائے آدمی کی ایسا نہیں جو حالت ہو جائے ایسا نہیں بلکہ اس حالت کی ایک لمٹ ہے کیا لمٹ ہے اوپر والی حدیث کو سامنے رکھے کہ کی وہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے اگر وہ کیفیت بوسا لینے سے پیدا ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کو بوسا دیا اور پھر نماز کے لیے نکل گئے اور وضو نہیں کیا یہ حدیث نصرت احمد کے اندر ہے امام بخار رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کرار دیا ہے لیکن اور کئی طریقے سے یہ حدیث آئی ہے پیش کی جاتی ہے کئی سندوں سے حدیث پیش کی جاتی ہے اس لیے یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچتی ہے اور صحیح بخاری کی بھی ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ نہا خود فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں جو ہے اپنے قبرے میں نماز تحجد کی پڑھتے تھے اور میں آگے لیٹی رہتی تھی میں آگے لیٹی رہتی تھی سوئی رہتی تھی جگہ اتنی کم تھی کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یا یہ کہ نیند کی حالت میں ان کا اگر پاؤں وغیرہ یا ہاتھ سامنے آ جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہٹا دیتے تھے تو اس سے کیا پتا چلا کہ عورت کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہی مسئلہ امام ابو ابونی فرحت اللہ علیہ وغیرہ کا بھی ہے اور امام شاہ فی اللہ علیہ کے یہاں ہے کہ عورت کو چھو تو وضو ٹوٹ جائے گا جب ایسا نہیں ہے بس کیا جائے میں سمجھتا ہوں سلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی علی